وصلي على رسوله الكريم أما بعض بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين اللي أشهدون الزوالة وإذا مروا بالله ومروا اترامة سالة الله العزيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحمل عقبة من لسان يفقه قولي آمين يا رب العالمين سورة الفرقان من ایمان کی جو خصوصیات ہیں وہ ہمارا موضوع ہیں. صاحب کا جو بھی ہمارے جو حضرات ہیں، مسلسل رہے ہیں ہمارے درس میں آتے رہے ہیں اس میں کچھ خصوصیات تو گفتگو ہو چکی ہے اور باقی پہ آج بات کرتے ہیں کی بات ہو گئی کہ جو توبہ کر لیں پلٹ آئیں بعض آ جائیں اپنی ربج سے اور پھر اپنے امال کو درست کر لیں تو ایسے لوگوں کی اللہ تعالی سیاح کو حسنات میں تبدیل کر دیتا ہے جو تو جی چیز ان کا ڈیبٹ تھی وہ کریڈٹ میں تبدیل ہو جاتی ہے اور جو جتنا بڑا گناگار تھا اس کا توبہ کرنا اس کے لیے اتنا ہی بڑا اعزاز بن جاتا ہے جتنا بڑا گناگار ہونے کے بعد بھی اس نے توبہ کر لی تو کتنی طاقت ہے قسم کا اس کا ایمان ہے جو اس کو نکال کے لے آیا گناہوں کتنی دلدل سے جائے اس کے کہ جو گیا اور پھر فیطان کی طرح پھر ہمیشہ کے لیے ڈوب گیا اس کی بجائے پلٹ آنا اور باز آ جانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صاحب آ کے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول اگر کوئی آدمی گناہ کرے گنا گار ہو جائے اس سے گناہ ہو جائے اور پھر وہ توبہ کر لے تو آپ نے فرمایا اس کا گناہ لکھا جاتا ہے اور پھر جب توبہ کرتا ہے تو معاف کر دیا جاتا ہے اور اس کو ازر ملتا ہے یعنی صرف گناہ نہیں اس کا صاف ہوتا بلکہ اس گناہ سے توبہ کرنے کا ازر بھی ملتا ہے تو ایک تو وہ گناہ صاف ہو گیا اور دوسرا اس گناہ سے پلٹ کر آنے کا ثواب مل گیا تو وہ گناہ کریڈٹ میں تبدیل ہو گیا اس نے کہا وہ پھر کرتا ہے آپ نے فرما وہ لکھ لیا جاتا ہے انہوں نے کہا سما حق تک بولے پھر وہ توبہ کرتا ہے آپ نے فرمایا اس کو معاف کر دیا جاتا ہے وہی سب والے اور اس کا سوال ملتا ہے تین بار سوال کرنے کے بعد اس نے کہا کہ حضور حتہ مت کب تک یہ ہوتا ہے آپ نے فرمایا اس وقت تک کہ جب تک تم نہ تھک جاؤ اور اگر تم نہ تھکو تو رب کبھی نہیں تھک یعنی تم توبہ کرتے کرتے تھک جاؤ تو تھک جاؤ اللہ معاف کرتے کرتے نہیں تھک ہمیں کری ہے تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ صاحب کو گناہ کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے پھر گناہ کرتا ہے, پھر توبہ کرتا پھر گنا کرتا ہے پھر, پھر, پھر توبہ کرتا, تو کرتا ہے تو اسے شرم نہیں آتی آپ نے فرمایا یہی ایک دلیل ہے شیطان کے پاس جس کے ذریعے وہ تم پر فتح پا سکتا خبردار اپنے رب سے استغفار کرتے ہوئے کبھی بھی شرمانا نہیں یعنی گناہ سے تمہیں شرم نہیں آر پر شرم آ رہی استغفار پہ شرما رہی ہے شرمانا تو گناہ پہ چاہیے امرا یہ وہ دلیل ہے جس کی وجہ سے شیطان از فارا دے تم تمہارے اوپر فتح پا سکتا ہے کچھ توبہ کرنا روز گنا کرتے توبہ کرتے ہو لا توبا کرنی چھوڑ دو وہ کبھی بھی شیطان یہ نہیں کہ گناہ چھوڑ دو تمہیں جرم نہیں آتی توبہ کرتے کس منہ سے کیا کہا تھا غالب نہیں کہا تھا کس منہ سے جاؤ گے غالب شرم تم کو مگر نہیں آتی تو بلا تھا فرماتے خبردار توبہ کرنے سے کیا شرمانا ہے شرمانا تو گناہ سے شرماؤ اور توبہ کرتے رہو یہاں تک کہ الشیطان ہو المحصور شیطان ہی حسرت زدہ رہتا ہے تم نہ رہو یعنی جب آدمی کی جان پہ وہ وقت آئے نکلنے کا تو تم توبہ کرنے والوں میں شامل ہو ایسا نہ ہو کہ ان میں ہو تو بنا میں ڈوبے ہوں دیکھیں مزدور طبقہ جاتا ہے رو جاتا ہے کام کرتا ہے راشن مستری صبح چار بجے نکلتے ہیں شام کو بجے واپس آتے پھر کیا کرتے نہ صاف ہو ہوتے کھانا پینے کھاتے سو جاتے اس طریقے سے آدمی اگر گناہ میں ملرس ہو جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس پہ بدر پوٹ کرنا شروع کریں پیدا کریں گنا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو انہونی ہو اللہ تعالی کو معلوم تھا وہ تمہارا خالق ہے اور اس نے تمہیں پیدا کیا تھا تو یہ رسک لے کر پیدا کیا تھا یہ مسئلہ اس وقت فرشتوں نے بھی اٹھایا تھا اتا جا لکھی میں یوگ سے دفیہ وقت دماغ تو اللہ تعالیٰ اس میں کہہ دیتا کہ ہاں ٹھیک ہے لیکن ان سے مجھے صرف تسبیح درکار ہے نیکیے بھی درکار ہیں لیکن گنا بھی ہو گا اس کے اعظم میں اس کو بنانے جا رہا ہوں انسان کو تو اس میں کہا گیا کہ جو پلٹ آئے پودا کر لے اس میں یہ نہیں کہا کہ فلاں گناہ تک تو بندہ پلٹ سکتا ہے لیکن اس سے زیادہ ہو جائے تو پھر نہیں پلٹ سکتا کوئی حد نہیں رکھی یہاں تک کہہ دیا کہ سمندروں کی جا کے برابر بھی اگر ہو گئے تو اس وجہ سے مت گبرانے میں گناہ بہت ہے رحمتی کل میری رحمت ہر چیز سے زیادہ ٹھیک منتاباسنت و طال عمل اللہ, اللہ و, و منتابہ جس نے توبہ کی اور پھر عمل درست کر لیے تو وہی وہ شخص ہے کہ جو قلٹ کرایا یعنی اس کے امال سے ظاہر ہونا چاہیے کہ یہ بندہ سیدھی راہ پر آ گیا آگے جا کے دوسرے پل پر پھر بھول سکتا ہے بھولتا رہتا آدمی جب ہم لوگ جاتے ہیں آج کرنے عمرہ کرنے رستے میں کچھ حفوق میں بھول جاتے ہیں حفوق سے رستہ پتہ چل جاتا ہے پھر چل جاتے ہیں پھر, پھر آگے جا کے ریاض میں بھول جاتے ہیں پھر ریاض سے پتہ چلتا ہے پھر چل جاتے ہیں روڈ پہ تو بندہ ہر جگہ بھولتا رہتا ہے لیکن یہ گناہ بھول کا نتیجہ ہونا چاہیے مت اللہ اللہ جی نے یا معلوم ہے سو بے سے بھول چوک سے کر جاتے ہیں نا کی بنیاد پر کر دیتے ہیں جہالت سے کر دیتے ہیں کسی فوری جذبے کے زور اثر کر دیتے ہیں لیکن اس کے بعد وہ پلٹ آتے ہیں اس کے بعد اللہ جی نے لائے شدون زور جو جھوٹ کا مشاہدہ نہیں کرتے یا جھوٹ کی دوائی نہیں دیتے دون اس کے تک میں ایک تو تک میں ہو گیا تو جھوٹی گوائی نہیں دیتے مومن کے بارے میں کہا گیا کہ حضور مومن شرابی ہو سکتا نے فرمایا ہو سکتا فرمایا جانی ہو سکتا ہے فرمایا ہو سکتا فرمایا جھوٹا ہو سکتا فرمایا نہیں جھوٹا نہیں ہو سکتا اس لیے تو وہ جو دوائی جو دیتا ہے نا اشد اللہ الہ الا اللہ اللہ اشد الحمد ال رسول اگر وہ جھوٹا ہو تو یہ دوائی رد ہو جائے تو اسی دوائی کی بنیاد پر ہمارا سارا جو آسرا ہے اور جو ہمارا بھروسہ ہے اس گوائی کی بنیاد پر آپ کو پتہ ہے جب کسی گواہ کو جھوٹا عدالت میں جھوٹا ثابت کرنا اس کی دوائی رد کروانی ہو جج سے تو یہ ثابت کیا جاتا کہ یہ سب بڑے جھوٹے ہیں دیکھیے یہ فلانے جھوٹ بولا فلان کا جوتی دوائی دی اور یہ ہمارے پاس کا صبح تک درد کہتا واقع جی یہ ناقابل اعتبار گواہ ہے ہم اس کی دوائی کو بول نہیں کرتے کہا دایا کہ تمہارا یہ جھوٹ تمہاری اس دوائی کے خلاف استعمال کیا جائے گا جا جا جا جو تم اللہ کے وجود کے بارے میں دیتے ہو اللہ کی وحدت کے بارے میں اس کی طویل کے بارے میں دیتے ہو محمد کی رسالت کے بارے میں دیتے ہو داغ محمود جوتا نہیں اس کی دوائی سچ دوسرا یہ کہ وہ خود کو گناہ کرنا دور کی بات رہی مومن دماغ کا مشاہدہ بھی نہیں کر سکتا اس کی طبیعت ایسی ہوتی ہے کہ دماغ کے ساتھ اسے لگتی نہیں اس کی تبیعت میں آ جاتا ہے اور ان کے بعد کی کیسی تاریخ ہو جاتی ہے جب وہ کہیں دیکھتے ہیں اللہ رسول کی ہاتھ ٹوٹتے ہوئے تو تبور آپ ہو جاتے وہ جتنی دیر وہاں رہتا ہے وہ بھی کوئی جبر ہو اس پر وہ ڈیوٹی لگی ہوئی ہے تو وہ مجبور ہے وہاں پھنسا ہوا تو پھنسا ہوا ہے اپنی مرضی سے وہاں نہیں رہ سکتا لالچ پدو نز عظور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا پوچھا گیا کہ حضور کوئی شخص ہے اور اس کے سامنے کوئی گناہ ہو رہا ہے اور وہ اس کو ناپسند کرتا ہے اس گناہ لیکن وہاں رہنے پہ مجبور ہے آپ نے فرمایا وہ وہاں ہے ہی نہیں اللہ کو پتہ ہے اس پر جبر ہو رہا ہے تو گویا وہ وہاں ہے ہی نہیں اگر وہ اس چیز کو ناپسند کرتا ہے اور کے بارے میں فرمایا کہ جہاں گناہ ہو رہا ہے وہ وہاں موجود نہیں لیکن جب اس کے سامنے اس گناہ کا تذکرہ ہوتا ہے تو اسے بڑا اچھا لگتا ہے پسند کرتا ہے اس کو آپ نے فرمایا گویا وہ گناہ کرنے والوں میں موجود تھا اس کا اس گنا کو ویریفائی کرنا اور اس سے حد لینا اور اس کو انجوائے کرنا یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ صاحب مقدر کی وجہ سے چھڑک گئے ہیں ورنہ وہاں ہوتے تو شاید یہ ان سے زیادہ کرتے اگر یہ پچھڑ گئے نہیں کر سکے گناہ کو تو کہیں اور سے کمی ہوئی ہے باقی اگر یہ وہاں ہوتے تو جو آپ ان کی راج ٹپک رہی ہے یہ وہاں بھی یہ کچھ کرتے تو نے ورنہ گوا یہ وہاں موجود تھا اس وقت جو معاشرے میں جو کچھ بھی آدمی دیکھتے اگر اس کی طبیعت پہ اس کے خلاف ایک نفرت پیدا ہوتی ہے تو اللہ کے کاغذوں میں وہ نفرت ریکارڈ کر لی جاتی ہے اس بندے کو یہ ناپسند کوئی غیر نامناسب لباس میں عورت جاتے ہوئے دیکھتا ہے تو ناپسند کرتا ہے نظر پھیر لیتا ہے اس کا موڈ آف ہو جاتا ہے ماتھے پہ بل پڑ جاتے ہیں لاہور ولاک ہوا تھا اللہ باللہ کہتا پتہ ہے کہ بھئی اس کو ناپسند آیا یہ منظر اللہ تعالیٰ دیکھ لیتا ہے اس بندے نے ناپسند کیا اور جو آگے جا کے بھی جو ہے وہ جہاں تک گردن مورتی یا مُرمڑ مور کے دیکھتا رہتا ہے جہاں گردن جواب دے جاتے پھر شیشے میں شروع ہو جاتا ہے تو وہ اس میں اس کا شمار گویا یہ سب کچھ اس کی کے مطابق ہی ہو رہا ہے اور اس کو اس کا حصہ ملے ولا ج جی لائ حدور جو گناہ کا مشتہ نہیں کرتے جو ایک جی گواہی نہیں دیتے دو برق مرو مر بھی لغ مرو مر کے رام آپ اور جب کسی لغو کام کے پاس سے گزرتے ہیں تو بڑی عزت اور وکار کے ساتھ گزر جاتے ہیں. اگر کچھ لوگ کسی خاص نسل تاش کر رہے ہیں کسی اور کام میں لغو کام جو ہے لغو کام وہ ہوتا ہے جس کا نہ کوئی فائدہ ہو نہ کوئی نقصان وہ لغو کام ہے اس لیے کہ وہ مومن کا سرمایہ کھا رہا ہے وقت تو کھا رہا ہے نا آؤٹ پٹ کوئی نہیں دے رہا آپ کا نقصان بھی کچھ نہیں ہوا نفع بھی اس نے کچھ نہیں دیا لیکن ٹائم تو خرچ ہو جائے نا آپ وہ لغو کام ہے جو ٹائم کھا جائے فائدہ بھی نہ دے نقصان بھی نہ دے لیکن اس کا نقصان یہ ہے کہ آپ کا ٹائم ضائع ہوگا وہ لغو کام ہے میں جب لگو کام کے پاس سے گزرتے ہیں تو بڑے عزت اور وقار کے ساتھ گوا انہوں نے دیکھا ہی نہیں دل میں نفرت ہوتی اور وہ صاحب اگر کہیں مل جائیں تو انہیں سمجھانے کے لیے کوئی طریقہ بھی اختیار کرتے لیکن اس وقت جب وہ لوگ وہاں ملوث ہوتے ہیں چاہے آپ ان کو سمجھانے کے لیے ان کے پاس کھڑے ہو گئے جو پاس سے گزرے گا وہ تو یہ دیکھے گا نا کہ آپ کا بھی اس میں کوئی شعر ہے آپ کا بھی اس میں کوئی حصہ ہے لہذا بری جگہ سے عزت بچا کے گزر جاؤ وکار کے ساتھ اور جب آدمی کہیں کسی جگہ ملوث ہوتا تھا آپ فوری طور پہ اسے وہاں پہنچیں گے تو وہ آپ کی بات سنے گا نہیں بلکہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس طریقے سے ایک بیک کرے کہ پھر آپ کو اچھا نہ لگے ہاں بعد میں جب وہ وہاں سے اس کیفیت سے نکل جائے تب بعد مجھے سمجھایا جا سکتا ہے کہ صاحب میں نے آپ کو جہاں جس جگہ دیکھا تھا وہ جگہ آپ کے سیاح شان نہیں تھی اور اگر آپ وہاں نہ ہوں تو اچھی بات غیر مرو بل مرو روبے آیا رب ہیں اور وہ لوگ جن کے سامنے اگر ان کے رب کی آیات ذکر کی جائیں پڑی جائیں ان آیات کا تذکرہ ہو لام یا ان کا اس پر ریسپانس اندر ڈر جیسا نہیں ہوتا بلکہ باقاعدہ پوزیٹیو ریسپانس ہوتا ہے ان کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں ان کی ان کے رٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ان کی جلدیں نرم ہو جاتی ہیں ان کے دل جھک جاتے ہیں تو کوئی ریسپانس آتا ہے ایسا نہیں کہ جیسے بھینس کے سامنے بین بجانا جیسے انڈے کے سامنے آپ کو نشانی ہوتی ہے وہ کلر پسند نہیں کر سکتا یا بہرے کو سنائے تو وہ آپ کو داد نہیں دے سکتا کہ بڑی اچھی آواز ہے آپ کی اور بہت اچھا آپ نے پڑھا ہے اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی قرآن کی آیات کو سنتا ہے ریسپانس کوئی نہیں دے رہا اسپیسر کوئی نہیں ہو رہا تو بو وہ اندر بہرا انسان اللہ تعالیٰ وَلا جی نے کہو دل ان کے کام جاتے تو ایمان بڑھ جاتا ہے تب شہر کو پہلو اللہ جی ان کے دل کاپ جاتے ہیں پہلو جلو پھر ان کی جلدیں نرم بڑھ جاتی ہیں یہ ساری نشانیاں کیا ہیں کہ باقاعدہ ان کے کام کام کر رہے ہیں اپنے شاہد جو سنتا اس کو پروسیس کرتا ہے اور ان کا ایک رد عمل آتا ہے اگر کوئی رد عمل تو گویا وہ ولا جی نہیں جاتی رب یقینی اور پرورتگار ہمیں ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈ کٹاتا نصرف یہ کہ ان کی اپنی تمنا یہ ہوتی ہے کہ نیب ہوں بلکہ ان کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ ان کی اولاد بھی نیک آدمی اپنے اوپر تو ہوشیار ہو جاتا ہے جربے کار ہو جاتا ہے تو اپنے اوپر سارے خواب چڑھا لیتا ہے چہرے جیسے کپڑے بدل کے باہر آدمی جاتا ہے اسی طرح سے چہرہ بھی بدل کر لیتا ہے لیکن اس کی تمنا کے پیچھے اس کی شخصیت چھپی ہوتی ہے کاغذ اگر, اگر تم کسی بندے کو اس کی اصل حالت میں دیکھنا چاہتے ہو تو یہ دیکھتے کہ وٹ ڈو دے لائک وہ پسند کیا کرتے ہیں اس پسند کے پیچھے ان کی اصل شخصیت چھپی ہوئی یہ بتایا اچھی کل سائنس کا ایک اصول ہے کسی بندے کو ماپنے کے لیے اور جو وہ پسند کرتے ہیں وہ ان کی شخصیت کہہ سکتا ہے کہ ہماری حصلت تو رہی دل کے اندر کہ جی فلاں فلاں فلاں فلاں اور ہم نہیں کر سکے اولاد کے بارے میں یہ تمنا کہ جی ہماری اولاد اس کام کو جہاں ہم نے چھوڑا وہ مثال اولاد کے ہاتھ میں پکڑا دے میں تو نہیں کر سکا مگر اب قائم نکل جاتا نا آدمی جب تابا یا توب ہو تا بنتا ہوا تاؤ بند پلٹ سے آتا ہے تو عمر نکل چکی ہوتی ہے اب میں تو حفظ نہیں کر سکتا اپنے بچے کو حفظ کرا دوں میں تو یہ کام نہیں کر سکتا انشاءاللہ میں اپنے بچے کو اس کام کے لیے تیار کروں انشاءاللہ میرا بچہ بھی اسی طرح درس سے قرآن دیا کرے حسرتیں ہیں نا انسان کی تو ان حسرتوں سے پیچھے پتا چلتا ہے کہ اصل اس بندے کی شخصیت کیا ہے جو وہ اپنی اولاد کو بنانا چاہتا ہے ہماری اولاد میں سے اور ہماری بیوی میں سے آنکھوں کی ٹھنڈ کا میری اولاد دیکھیں نماز پڑھ رہا ہے میرا بچہ قرآن پڑھ رہا بچہ آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں اس کی خوشی محسوس ہوں. گھر میں آئے بیوی نماز پڑھ رہی ہے بیوی قرآن پڑھتی ہے بیوی اللہ رسول کی حدود کا خیال رکھتی ہے بیوی پردے میں آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں ایسا نہیں کہیں گھر میں آئے تو موڈ آف ہو جائے خود وہ کتنا بھی نیک ہو اگر اس کی اولاد اور اس کی بیوی نیک نہیں ہے تو گھر کے اندر ماحول جو ہے وہ آآ بڑا آآ مطمن جو ہے وہ ہوگا گھر کے اندر سکون نہیں ہوگا اولاد اور باپ کے مزاج میں کلیش ہے تو وہ کلش ہر جگہ جو ہے وہ ظاہر ہوگا بیوی اور شہر کی زندگی میں کلیش ہے وہ الٹرا ماڈرن ہے اور یہ الٹرا ارثوڈوکس ہے تو یہ سمجھ لیں گے گیارہ ہزار بولٹ کی دو تارے تکرار یا چنگاریاں تو نکلیں گی تو بہت بڑی نعمت یہ ہے کہ بیوی انسان کو اس کے دین میں سپورٹ کرے بہت بڑی نعمت اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے مطابق اسلام کے بعد دنیا کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ بیوی اللہ تعالیٰ آپ کو مومنہ عطا فرما دے اسلام میں سپورٹ کرنے والی دین میں آپ کی مدد کرنے والی بیوی ہو اور آپ کو پتا جب بیوی پیٹ پہ آپ پھیر دیتی ہے تو بلہ شہر سے ٹکرا جاتا پہاڑ سے ٹکرا جاتا ہے وہ پیٹ پہ ہاتھ پھیرتے تو باپ سے لڑا دیتی ہے ماں سے لڑا دیتی ہے بھائیوں سے لڑا دیتی ہے بندہ پھر لگ جاتا بس ہاتھ پھیرنے کی دیر ہوتی ہے تو اگر وہ کہتے کہ کوئی بات نہیں یہ آپ دے دیں لاکھا گرام دو سو دھرم پانچ سو دھرم دے دیں میں کسی طرح سے گزارا کر لوں گی میں ایڈجسٹ کر لوں گی خرچے کو بندہ کہتے دے اور اگر وہ چون سو کرے تو بیس روپے میں بھی دے گھر کے اندر جو کھڑا کیوں دیے یہ تو کھا جاتے اندر دے جا جا جا جا جا جا در سے قرآن میں کچھ نہ تو اگر اس قسم کا بیوی اسپور کرنے والی ہو تو آدمی پہاڑ پہ چڑھ جاتا ہے اور اگر وہ ٹانگے کھینچنے والی ہو تو ارادہ بند ہے لیکن توڑ دیتا ہے وہ گھر والے وہ چل نکال دیتے ہیں آدمی کو جب چھل نکال کے دوبارہ ڈالے جائیں تو ون اے ایم ای پھر بجتا ہے اس کو یہ کہتے ہیں کہ ربانہ ابلانا ضروریات نا تا آنکھوں کی ٹھنڈ کا تافر واج اللہ اماما اور ہمیں متقین کا امام بنائے یعنی قیامت کے دن جب ہم پلٹ کے پیچھے دیکھیں جو لائن لگی ہوئی ہو تو لوگ پرہیزدار حج والے نماز والے صدقے والے بیوی اور بچے پیچھے ہوئے ایسا نہ ہو کہ جنابہ علی پیچھے دیکھے تو نکڑ پہنے ہوئے کھڑا رہتے پیچھے دیکھے تو ننگا کھڑا ہوتے پتا کر کے کی ٹیم کا ہے تو ہم نہیں ہونا نا لازم میرے پیچھے ہی کھڑا ہونا وزار نہ تقین کا امام بنایا یعنی جس سب کے آگے میں کھڑا ہوں قیامت کے دن میری اولاد میری ذریت میری نقل نیت اور متقی ہو تاکہ قیامت کے دن بھی دیکھوں تو تسلی ہو اور میرا وہاں کلیجہ ٹھنڈا وہاں کے ٹھنڈے یہ وہ لوگ اولا ہے تو اس گاؤں میں یہ وہ لوگ ہیں جنہیں وہاں جھروکے کے عطا کیے جائیں گے اس لیے کہ انہوں نے دنیا میں صدر کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اتنی جلدی حاصل ہونے والی چیزیں نہیں ہیں اس کے لیے بڑا پتا مارنا پڑتا ہے اور بڑا جم کے کام کرنا پڑتا ہے بڑی محنت کرنی پڑتی اسی طرح مندر میں کچھ نشانیاں اللہ تعالیٰ نے میں بیان کی مومنگ اس میں کہا گیا ول جی نا بدی ہوں سے یعنی مومن کی جو سفاق بیان کی جا رہی ہے ان میں کہا ہے کہ وہ ایمان والے جن سے جب زیادتی کی جائے تو وہ بدلا لیتے ہیں بڑی عجیب آیت ہے یہ پورے پرانے حکیم کے اندر اس موضوع پہ ایک جگہ تو کہا جانا آلے کمپا لے میرے آلے یہ تم پہ جاتی کرتا ہے تم اس پہ اتنی زیادتی کر سکتے ہو جتنی اس نے تمہارے اوپر کی یہ یعنی تمہارا رائٹ ہے اگر تم اپنے رائے کو خود چھوڑ دو تو اللہ کو کوئی اعتراض بھی نہیں لیکن یہاں اس کو مومن کی صرف بیان کیا گیا ولہ جی نے افادہ ہے وہ ایمان والے جن پر اگر زیادتی کی جائے وہ متاثر کا رہے تو وہ بدلا لیتے اس کا مطلب یہ ہوا کہ بدلہ لینا مومن کی صفات میں سے سیکھے آپ معاف کریں لیکن معاف کرنے کے لیے کیس ٹو کیس فیصلہ کرنا پڑتا ہے ایز اے پرنسپل اس کو کبھی بھی اختیار نہیں کیا جا سکتا کوئی آدمی ایسا جسے واقعے میں جاتی ہو گئی ہے تو اسے معاف بھی کیا جا سکتا اے اے بندہ تو اچھا تھا لیکن شاید بے سے کسی وجہ سے گھر میں کوئی تنازع تھا ذہنی طور پر پریشان تھا تو اس قسم کی بات کر گیا ہے یا غلطی ہو گئی ہے. مالش لیکن کچھ وہ لوگ جنہیں جاتی کر کے مزہ آتا ہے وہ انجوائے کرتے ہیں جاتی کو جیسے بچے پھیلتے ہیں نا محنت کے ساتھ یا وہ بھائی کے ساتھ اس کو باندھ لیتے ہیں دادے سے پھر اس کو اڑاتے ہیں پھر اس کو ایسے ایسے کرتے ہیں انہیں مزہ آتا ہے غریبوں کے ساتھ ظلم کرنا یا بندہ مار کے جنہیں وہ کہتے ہیں کہ جی نیند آتی ہے اس قسم کے بندے معاف ظلم کہا جاتا ہے کہ زبردست کو معاف کرنا مظلوم کے ساتھ ظلم ہے آپ نے بھی شیئر کیا ظلم اور کمزور سے بدلہ لینا بس ہے یعنی جس آدمی سے آپ نے دیکھا کہ بندہ بڑا طاقتوار ہے بڑا ڈانگ مار ہے اس کی بڑی تھاانے میں بھی بڑی اپروچ ہے پیسہ بھی ہے ٹھیک ٹھاک اس نے آپ کے پاس جاتی کی تو آپ نے کہا چلو کوئی بات نہیں یار قرآن میں نہیں آیا مشادرین اللہ تعالیٰ ازر دے گا جب میں نے تمہیں معاف کیا اور جو بیٹا کر بیچارہ کچھ نہیں کر سکتا غریب آدمی ہے اس کو پکڑ کے جناب جتنا محنت کے ساتھ اس اس طرح کے ساتھ, ساتھ دب دب کے زیادتی کی اور اللہ نے ایک نہیں کہا میں نے اتدا لے تلے کو غریب کو معاف کرے جہاں ہاتھ نہیں پہنچا وہاں تو آپ نے معاف کر دیا اور سہاپ کمانے کے چکر میں رہے یہ ثواب جی آپ کو مل گیا ثواب نہیں ملا یہ آپ نے زیادتی کی ہے اس بندے کو آپ نے اور انسپائر کیا ہے کہ وہ اور کسی پر زیادتی کرے اگر آپ بدلہ لے سکتے تو آپ بدلہ لیں تاکہ اس کے اندر جھجک پیدا ہو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ قاتل کو معاف بھی کر سکتے ہیں بیٹھ بھی لے سکتے کوتبہ یا لگی نا من کو آئے تو من فی قتلا ان پر قصاص فرض کیا گیا ہے لیکن آگے چل کے کیا کہا اگر تم میں سے کوئی دیا لے لے تو ٹھیک لیکن آگے فرمایا والا تم صرف کساس آیا تم یا ان باپ عقلمندوں کے ساتھ لینے میں تمہاری زندگی ہے تمہاری زندگی کی بقا معاشرے کی زندگی کی بقا بدلے میں ہے بیت میں نہیں بیٹ کا معاملہ کیس کیس ہو سکتا ہے لیکن پرنسپل کے ساتھ کا ہے کہ اس لیے کہ اگر آپ ہمیشہ بیس لیتے رہے تو پیسے والوں کو تو لائسنس مل جائے گا قتل کرنے جس کے پاس دو چار لاکھ روپیہ ہے وہ قتل کر دیتے جیسے ہمارے بھائی دس دس گرم ڈال کے دے دیتے ہیں وہ کموٹی ڈال دیتے ہیں اور ان کے دس گرم جاتے ہیں ان کا ڈیڑھ دو لاکھ گرم اکٹھا ہو جاتا ہے ان کا لہٰذا جس کے اوپر مرضی ہے اچھی چلا دی کیا جاتا ہمارا کیا جاتا والا کن فلک کے ساتھ حیاتن اگر پیسہ لے کے تو معاف کرتے رہے تو پیسے والوں کو تو لائسنس مل جائے کوئی بات نہیں دس لاکھ روپیہ ہے میرے پاس دو لاکھ جگہ دوبر جی مدد ماپ دوبارہ ملتے ضریب ماں باپ کو دباؤ ڈال کے دو چار جریے کر کے تو پیسے تھما دو اللہ کرمایا نہیں آت گردن بھی اڑائے تاکہ ہمیں پتا چلے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے تو یہاں پر میاض اللہ تاب بن وہ کا شروع بولو لوگ انہی انہیں پتہ ہونا چاہیے بدماشوں کو کہ ماوری جو ہے یہ پڑ کے وار بھی کر سکتے وہ بے گرم قسم کا ہمارے سردیوں میں ہوتا ہے نا یہ جو بھیڑ ہوتی ہے نا بھیڑ جس کے اندر ڈن ہوتا ہے جس انتر بھری جاتے ہیں ہمیں یہ جب اس کے اندر دن ہوتا ہے گرمیوں کے سیزن میں تو پھر انہوں نے بتایا کہ اس جگہ یا اگلی گلی میں بھیڑیں جو ہے وہ چیڑھی ہوئی ہیں وہ ہم بڑے دور سے دیوار کو دیکھتے کہ ہیں کہاں پہ اور جہاں ہوتی ہے دور سے ہوتے نیو نیو ہوتے گزرتے جاتے وہ دو کلاس سولہ کی طرح سے کر کے بیٹھ ہوئی ہوتی ہیں اور ہمیں ان کی شکل دے کے ڈر لگتا ہے ہم اسکول نہیں جاتے تھے ڈر واپس آ جاتے تھے اس گلی سے اچھا بھیڑیں جب سردیوں میں ہوتی ہے تو ان کا ڈھنگ ختم ہو جاتا سردی کی وجہ سے اس کے کیا ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے بچے ان کو باندھا دھاگے کے ساتھ چڑھا رہے بل وہ نہیں دیکھتے کیوں اس کا ڈھنگ مار دے شکل کی گئی ہے بلکہ وہ موٹی ہو جاتی ہے اگر اس کا ڈھنگ مرتا ہے نا تو وہ موٹی ہو جاتی ہے لیکن اس اندر ڈنگ کوئی نہیں ہوتا راجا کو موٹا دیکھ کوئی نہیں ڈرا جب تک اس کے اندر ڈنگ نہ ہو تو لوک بندہ جو ہے اس کے اندر ہٹ بیک کرنے کی اس کے گھر میں بھی پیسے کو ہونی چاہیے بدماش کے گھر میں ہے اس کے اس کے گھر میں بھی تلوار ہونی چاہیے اس کے گھر میں بھی میزہ ہونا چاہیے یعنی محضی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندے کے اندر غیرت مر گئی ہے کہ یار کون اس کے منہ لگے اپنی عزت بچاؤ بڑا برجک آدمی ہے بائی عزت تیری نبی کی عزت سے زیادہ اونچی ہے صلی اللہ علیہ وسلم الصادق والامین کہلاتے تھے لوگ قتل کے فیصلے حضور سے کرواتے تھے جج مانتے تھے آپ کو حضور بھی کہتے عزت بچا کے رہو اس معاشرے میں کیوں ان پر تنقید کرو کیوں گزر کے مت لگو یہ تو بڑا حست بندہ لیکن اپنے بلے میں کپڑا دلوایا دو بیٹیوں کو گھر بیٹھے تلاب دلوا لی آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کھائے لیکن باطل کا مقابلہ کیا اگر ہر معلوم یہ کہے کہ عزت بچاؤ تو قیامت کے دن بیٹھ کے تو جاؤ گے جس طرح یہ زندگی جی گئی ہے کہ ڈاؤ پر لگاؤ اسی طرح یہ جو جھوٹی عزت تمہیں دی جی گئی ہے نا جسے تم بڑا سنبھال سنبھال کے رکھتے ہو اس کو بھی اللہ کی جی راہ میں قربان کرو اس کو بھی دائ پہ لگاؤ لوگ تمہیں سڑکوں میں دسی کیا نہیں کیا لوگوں نے آپ نے دیکھا تھا جب اس کے خلاف آج پائی آیا تھا اور اس کے آنے پہ جن کے بچے شہید ہوئے تھے وہ کیسے برداشت کرے ہمارے بچے قتل ہوئے نا جی دو تو قتل کٹنے والے تھے ہمارے سگے رشتے دار چٹا زیادہ جا پتیاں جو ہے وہ جیسی ہماری رشتے داری ہے وہ قاتل کے ساتھ بھی ان کی رشتہ داری ہے لیکن جو جو بھی جن جن کے گھروں میں قاتل گئے ہیں وہ پارٹی دوسری ہے ہم ان گھروں کے ساتھ شادیاں رشتے ناطے آنا جانا غنی خوشی ختم کر دی کہ ہمارے لیے جیسا یہ قاتل ہے ایسے تم تم اس کا بائکاٹ کرو تو جن کے دو دو تین دن بچے شہید ہوئے ہوئے وہ واجپئی کو کیسے ویلکم کریں گے وہ ساٹھ ستر اسی سال کا بڈھا جس کے دو بچے شہید ہوئے اس کو تم نے رات کا سر جائے تم نے لکھا لی ہے سڑکوں پر تو کیا چالی ہوا مولانا عبد ال الحدیث شاخل حدیث گردی کی دفع لگی ہوئی ہے بیڑیاں ڈالی ہوئی اس بڈے آدمی کو تم نے ٹھنڈا پانی پینے کو نہیں دیتے تم اور آج جب وہی گزر رہ رہا تو ریڑ کا دا دالت میں کہتے ہو, جارتی ہو رہی ہے وہ آسمان والا بڑا دارت مند پڑتا کے دکھا دیا اس نے کہ نہیں تو ایسے منتشا منتشا تو یہ عزت اس لیے نہیں کہ بتا کے رکھو آؤ پیس کرو دعت لگاؤ چیلنج کرو سب سے پہلے محل, محلے کے اندر جو بدماشی ہو رہی ہے اس کو چیلنج مولوی کے در سے آنا چاہیے اس لیے کہ اللہ رسول کے دین کا وارق وہ ہے کہتے نا العلماء وراثت الانبیاء علماء نبیوں کے وارے پہ جس کا مطلب یہ ہے کہ نبیوں کی جائیداد سونا چاندی اور زمین کے وارے پہ نہیں نبیوں کی وراثت کیا ہے نبیوں کی وراثت ٹائپ کا وہ منظر پتھر کھانے والا وہ پتھر کھائے علماء تو جو ہمارے سابقہ علماء جو امام بنے زمانے میں امام مانا ہے انہوں نے عزتیں بچا بچا کے امام نہیں بنے کھڑے ہم کوڑے لگے مام احمد ابن حمل رحمت اللہ امام ابو الکا رحمۃ اللہ امام سرفتی رحمۃ اللہ چودہ سال اندر کنویں کے اندر قید کاٹنا چودہ سال اور وہاں سے تفسیر لکھوانا تھا جو چار بیل گاڑیوں پر لاد کر لائی گئی کنویں کے اندر سے لکھوائی شردر ٹانگے لٹکا کے بیٹھتے ہوئے وہ وہاں سے پڑھتے ہیں یا نیچے سے تفسیر لکھوا رہے تھے پانی اور کھانا اوپر سے نیچے لٹکا دیا جاتا ہے چودہ سال کی قید کاٹ کے امام سر سرفتی رحمت اللہ علیہ امام احمد ابن حمبد رحمت اللہ علیہ خلیدہ پہ رہا ہے اللہ کی قسم میں آپ کا بہت احترام کرتا ہوں آپ کی وجاہ میری نظروں میں بہت زیادہ ہے میں اپ... قرآن اور حدیث سے دلیل لاؤ میں مان لوں گا اس کے علاوہ میں نہیں مانتا اگر غفت کروانی ہوتی پھر اس کی بات مان جاتے تو عزت عزت وہ ان سے مستیاز ہم بنا دیتے لیکن پھر امام نہ رہتے تو اگر کوئی برائی کرتا ہے محلے اندر کوئی برائی ہوتی ہے تو ہونا یہ چاہیے کہ لوگ فریاد لے کر سب سے پہلے کس کے پاس آئیں جو اس محلے کا مولوی ہے جو دین کا کام کرنے والا ہے جو اللہ رسول کا نام لیتا ہے کہ صاحب ہمارے ساتھ جاتی ہو گئی ہے آپ اگر کسی طریقے سے اس کو درست کروا سکتے میرے ساتھ چلیں اگر مولوی تیرا نہیں والا ہوگا تو جائے اور اس کو بدماش کو جس نے بات کی اسے پتا بھی ہوگا کہ اس کی آواز پر لوگ اکٹھے ہو جائیں گے جان دینے والے اکٹھے ہو جائیں گے اور یہ کام کروا کریں گے یہ بات مان رہے ہیں لیکن ہوتا کیا ہے محلے میں لوگ کس کے پاس جاتے ہیں کے پاس جس نے پتا زندگی جو ہے وہ نماز بھی پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ہاں اس کے پاس اصلاح بدماش ہے, ہے جو ساری رات فلمیں دیکھتے رہتے ہیں بیٹھ کے شرابے پیتے رہتے ہیں وہ ان کے پاس جا کے کہتا جی میرے پلاٹ پر فلاں قبضہ کر لیا جی وہ کہتا ہے ٹھیک ہے روپیہ تیس ہزار لگے گا روپیہ پچاس ہزار لگے گا اس لیے کہ وہ جو رات کو بٹھاتا ہے ان کو کس کے پیسے کھلاتا ہے انہی محلے والے اور وہ تیس ہزار پچاس لے کے جاتا ہے یہ جا خالی کرے کہتا کہ کی دھمکی آ گئی ہے لاگا میں قبضہ خالی ہو جاتا ہے مولوی بھی, بھی ان سے چھڑوانے جاتا ہے قبضہ مولوی صاحب بھی یہاں ہمارے صاحب ہیں ان کے یہاں گزرا والا میں پلاٹ پر قبضہ کر لیا کسی نے قبضہ بھی اس طرح کیا کہ انہیں پتہ بھی نہیں ہے بلڈنگ بن گئی تو ان کی والدہ کہیں گزری وہاں سے عمرے پہ انہوں نے جانا تھا تو یہاں آنا تھا انہوں نے. تو انہوں نے نے تو فون کیا کہ چیری چیری سرکار کسی بلڈنگ بنا لیں گے میں نے نہیں دسیا ہے کہا بھائی کتنی بلڈنگ بنائی بچے ہماری وہ خوش ہو گئی نا کہ گھر والا بھی میں کہتی تھی میں بھائی سے ہوں تو میرا تو گھر والا بھی بڑا سکڑ نکلا مجھے پتہ نہیں چلا اور سرپرائز کی طور پہ بلڈنگ تیار نے کہا جی مجھے جہاں مرضی ہے قسم لے لیں میں نے تو نہیں بھول وہاں بلڈنگ بنی ہوئی کر پتا چلا کہ جی وہ کسی نے دوسری جگہ وہی جو ان کو بیچی تھی دوسری رجسٹری کروا کے بیچ دی اور انہوں نے وہاں پہ اپنی بلڈنگ بنا لی اب باغ بڑھ کر کچھ نہ ہوا اور وہ صاحب یہاں پہ ہمارے تھے نظام کے لیے ہم کوشش کر رہے تھے خلافت قائم کرنے کے لیے کوشش کر رہے تھے دینی جماعت کے تھے آج کل رائے وہ گوجر والا کے انچارج ہیں وہاں پہ امیر ہیں گوجرا والا یعنی دینی جماعت کا رکن و ٹھیک ہونے کے باوجود بدماشو سے جا کے بات کیا پلاٹ خالی کروانے کے اور انہوں نے پھر کہا کہ جی آپ یہ پلاٹ کیا خالی کریں گے بلڈنگ ہو گئی ہے تو یار آپ کو پیسے دلوا دیتے ہیں آپ کے پلاٹ اور اس میں ہمیں دے دیں اور وہی ہو. انہوں نے پلاٹ کے پیسے جو ہے وہ پچاس ہزار اپنے اس میں سے کاٹ کے جو بھی تھا وہ پیسے دلوا دیے پلاٹ کے پیسے مل گئے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہوئے مولوی وہ ہے جو عزت بچا کے کان لپیٹ کے گھر میں بیٹھ جائے بس جب اقامت ہونے والی ہے تو دو منٹ پہلے نکلے نماز پڑھائے اگلے دروازے سے نکلے اور سیدھا گھر میں گھستے نہیں مولوی کو محلے کے آلات سے باخبر ہونا چاہیے محلے کے اندر اللہ کی حدیں ٹوٹ رہی ہیں سب سے پہلے اس کو اس کو رد عمل دینا چاہیے اس کو آواز دینی چاہیے جس طرح پولیس والے کی ذمہ داری ہوتی ہے نا اگر کہیں یا ناٹور جو ہوتا ہے چوکی دار ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ کہ جاگتے رہنا بھائی اللہ نے فرمایا تم لوگ کون ہو ولافون تم اللہ کی حدوں سے محافظ ہو تمہیں آنکھیں کھول کے رکھنی چاہیے آپ کو پتہ ہے کہ شرطہ سیولین ڈریس میں بھی ہو تو گاڑی دھو کے کہہ رہے گا کرو لاؤ جی ملکیاں لیکن کہتا کہ نہیں کہتا آپ دیتے نہیں دیتے یہ نہیں کہتے کہ تم یونیفارم پہن کے پھر دوں گا نہیں وہ کپڑوں میں بھی شرطہ ہے وہ آپ سے لے سکتا ہے اللہ نے فرمایا تم ہر حال میں میرے محافظ ہو میری حدوں کے تم بازار میں ہو تو وہاں آنکھیں کھول کر رکھو کہاں میری حد ٹوٹتی تم مسجد میں ہو محلے میں ہو جہاں کہیں ہو داری میں ہو جہاز میں ہو جہاں کہیں میری حد ٹوٹتی ہے تمہیں آنکھیں کھول کر رکھنی چاہیے اور اس پہ تمہیں ریئیکشن دینا چاہیے ریئیکٹ کرنا چاہیے پروٹیکٹ کرنا چاہیے وہی ہم کرتے ہیں یعنی میرے خیال میں ویسے جماعت ہے ہماری تحریک جس کے یہاں تھانوں کا انچارج نازمیں تھانہ جہاز موجود ہے ناگمک خدمت جو ہوتا ہے اس کا کام یہ کہ صبح اپنے علاقے کے جتنے تھانے ایک تحصیل میں چار تھانے ہوتے ہیں تین تھا چار تھانوں میں تین تھانوں میں یہ دیکھتا ہے آج کتنی ایف آئی آر کٹھی ہیں نیگو میزیوں سے جا کے جو حوالات میں ہوتے ہیں ان سے جا کے ملاقات کرتا ہے کیس کا پتہ کرتا ہے جینیم کیس ہے یہ جھوٹا ڈالا گیا اور اس کے بعد اگر کہیں جاتی ہوئی تو جاتا ہے ڈی ایس پی سے ملتے ہیں ایس پی سے ملتے ہیں اور اس کی کرواتے میرے خیال میں پاکستان میں واحد جماعت ہے جس کے یہاں تھانہ ہے جو جا کے یہ دیکھتا کہ جگہ نہ جہاں کو کچی بستی کرائی جاتی ہے سب سے زیادہ یہ پروٹیسٹ کرتے ہیں تو یہ ایک صرف یہ یہاں نکلا نہیں ایسے نہیں ہو گیا جی نے جب ان پر ہو تو وہ ہٹ بیک کرتے ہیں اور انہیں پتا چلتا ہے کہ یہ مولوی سے یہ اللہ کی گائے نہیں ہے جس کا دل کرے کہا ہو بندہ آ رہا ہے بندہ آ رہا ہے کون ہے مولوی صاحب والوں کو مولوی صاحب ہے بندہ نہیں ہے مولوی صاحب ڈرنے جس طرح پولیس والے سے آدمی بنتا ہے لیکن مولوی مولوی ہو اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے جان تلی پہ رکھی, ہو رکھی ہوئی ہے جس طرح بدماش نے رکھی ہوئی ہے تب جا کے وہ, وہ مولوی بنتا ہے جو اللہ رسول کو درکار مولوی ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عجبا جو ٹریڈ مارک ہے ہمارا مولویوں کا کپڑے میں سائڈ والوں کو پتہ بھی نہیں چلتا اندر کپڑے میں جا کون رہا ہے صرف سامنے سے آپ دیکھتے ہیں امام کعبہ کو بھی سامنے سے کیمرہ لگتا ہے چلتا ہے کہ یہ ہے یا کون ہے وہ سائڈ سے کوئی پتہ نہیں چلتا کور ہوتی ہے سائڈ تو ایسے ہی کسی کو جاتے دیکھ دوسرا یہ سال کون جا رہے ہوئے حاجی یہ فلاں سال تو آپ نے ان سے فرمایا اور اللہ کے دین کے دشمن گردن اکڑا کے چل تکوا گردن میں نہیں تکوا دل میں دل کو جھکاؤ گردن اکڑاؤ آج کا وہ دور ہے کہ رات کو رب کے سامنے رو رو اس کے سامنے جتنی نیچی گردن ہو سکتی ہے کرو بالکل نیچے کر کے گردن ہو جاؤ رو بل اس کے سامنے لیکن دن کو جب باہر نکلو اپنے مکان سے تو گردن تمہاری تنی ہوئی ہونی چاہیے تب جی سکو رب کے سامنے معاشرے کے سامنے گردن اٹھا کے چلو روحبان ان دن وہ فرسان ان نہار رات کا راہب دن کا سوار ہونا چاہیے یعنی کہ محلے میں نیچے ہوئی ہوئی ہے رب کے سامنے تنی ہوئی تو اس نے ایک دفعہ صاحب تو تو اسی طرح گزرے ٹریڈ مار کے ساتھ تو گزر یہ کون ہے کاری صاحب ہے آپ نے فرمایا کاری تو عمر بھی تھے مگر چلتے تھے تو کیا چلتے تھے اور پیٹتے تھے تو کیا پیٹتے تھے اور بولتے تھے تو کیا بولتے تھے یعنی کاری ہونے کا مطلب یہ تھوڑا تو بندے کا ایک اسپیکر جو ہے وہ جگہ آواز بھی جب تک وہ آدمی جو ہے وہ دو تین بار پوچھ نہ لے تب تک سمجھ نہ آئے کہ انہوں نے کہا کیا ہے ہاتھ میں لائے تو پتا چلے گا بات پکڑ کے کسی کے ہاتھ میں دیا ہے جان ہونی چاہیے ہاتھوں بات میں گفتگو میں جان ہونی چاہیے حضرت اشارہ اسلام جب بات کرتے تھے بڑے بڑھلے کے ساتھ کرتے تھے تو یہ اس وقت جو رواج تھا ان کے علامات کا یعود کا کہ وہ جنتر ممتر پڑا کرتے تھے عوام کو پتا نہیں چلتا تھا اب جب ہمارا آخر میں جا کے پتہ چلتا ہے جن ہوا تم و اہم و, و اکبر یہ بات بھائی سمجھ لگی ہے باقی بال کو جناب جیسے ٹوپ کو ڈبل اسپیڈ میں لگایا جاتا ہے اس طرح پتہ چلتا ہے تو یہ انداز نہیں ہونا چاہیے بلکہ حضرت تو علیہ السلام جب کہتے تھے علامات کہتے تھے کہ بائبل کے الفاظ ہیں ذرا یہ پندرہ بڑے زور سے بات کرتا بڑے دھرمے سے بات کرتا بات میں جان ہوگی تو اگلے کے دل میں ہوگی نا اندر زور ہوگا تو باہر دوسری طرف منتقل ہوگا نا جتنے وولٹ ادھر ہوں گے اتنے وولٹ ادھر دے گا نا اگر بیٹری کے اپنے وولٹ کمزور ہے تو آگے کیا دے گا ولّہ جی نہیں گا صابی ہوتا سے ہم جو کرتے ہیں چیلنج کرتے ہیں باتل کو یہ کوئی ہماری اپنی بنائی ہوئی اسٹریٹجی نہیں, نہیں یہ اللہ رسول کا حکم ہے باتل کو چیلنج کرو تم جتنے بھی ہو جس جگہ بھی ہو وہاں اس کو چیلنج کر دو تمہارا پروٹیسٹ ریکارڈ پہ پر آ جائے گا اور الحمد جہاں بھی ہم دیکھتے ہیں جس طرح بھی ہم یہ نہیں کہتے کہ اے ساتھ دے یا نہ دے. ہر جگہ ہم کوشش یہ کرتے ہیں تو جو ہماری استطاعت میں ہے اس لیے کہ ہم سے حساب ہماری استطاعت کا ہی ہوگا ہم وہ کر گزرتے ہیں باقی فتح نصرت اللہ کے ہاتھ میں ہے فیصلے وہ کرتا ہے واقعہ الحمد للہ رحمۃ